اے دین حق کی ہے برے تم پر سلام ہے رے سے ہو تم ہو شفیع ماہ شی تم پر سلام ہر دم سلو علی البیب صلی اللہ تعالی علی مدی چینل کے ناظرین قیامت کے سو نام سلسلے میں حاضری ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے قرآن پاک میں قیامت کا جا بجا ذکر ہے سو سے زائد مقامات پر اور قیامت کو مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا تو مختلف نام جو قرآن میں قیامت کے ذکر ہوئے وہ نام بیان کر کے اس کے تحت مدنی پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں آج بھی ان شاء اللہ عز و جل پیش کریں گے پہلے ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں اللہ کے محبوب دانۂ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المکمنی خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے فرمایا ان عمل اعمال و بن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو اس سلسلے میں شرکت کس لیے وقت گزاری کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا ادب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے توجہ کے ساتھ سننے کی نیت بالخصوص پرانی آیات کو توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے اللہ کی رحمت کی امید پر حسب کا انشاءاللہ اللہ کہنے کی نیت کیجیے ماشاء اللہ سشان اللہ شمد اللہ اللہ اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ حسب میں موقع کہنے کی نیت کر لیجئے نیکی کی دعوت جو دی جائے گی انشاءاللہ میں عمل کروں گا یہ بھی نیت کیجئے اور اصال ثواب کی ترقیب بھی کیجئے یاد رکھیے کہ نیک عمل کرنے سے پہلے بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے اور عمل کرنے کے بعد بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے اسالے ثواب یعنی ثواب پہنچانا میں نیت کرتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں اللہ طواق و اجزاجل کے کرم سے جو بھی ثواب ہے میں اسے جناب رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں آپ کے وسیلے سے سارے رسولوں نبیوں علیم و صلاح اسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں صاحبہ و اولیاء و ولیت جملہ مسلمین و مسلمات بالخصوص اپنے مرشید حضرت علامہ مولانا محمد الیا ستار قادری رضوی زیاد آمد برکات ملالیہ آپ کے والدین آپ کی اولاد آپ کے عزا اقربا کے حق میں پیش کرتا ہوں پچھلے سلسلے میں قیامت کا ایک نام ذکر کیا گیا یوم الخروج باہر آنے کا دن قبروں سے نکلنے کا دن اور اس زمن میں یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ بروزی قیامت قبروں سے نکلنے کا معاملہ کس کا کس انداز کا ہوگا مثلا وہ احمق وہ نادان وہ نا عقیبت اندیش جو غیبت کرتے ہیں چغلیاں کھاتے ہیں پاک بعد لوگوں کے عیب تلاشتے ہیں قیامت کے روز انہیں کتوں کی شکل میں اٹھایا جائے وہ لوگ جو گناہ گاروں سے میل جول رکھتے ہیں مگر قدرت کے باوجود انہیں گناہوں سے منع نہیں کرتے تو میں نے پیارے اکالی سلات اسلام کا ارشاد آپ کو بتایا جس کا خلاصہ یہ کہ ایسے لوگ قیامت کے روز خنزیر اور بندر کی شکلوں میں اٹھیں گے اور وہ لالچی اور حریف اور کم عقل جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں قیامت کے روز اس حال میں آئیں گے کہ ان کے منہ سے آگ بھڑک رہی ہوگی طرح بے نمازی اس کو آگ کا بادل ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لائے گا شرابی کا قیامت کے روز قبروں سے اٹھتے وقت یہ حال ہوگا کہ چہرہ اس کا کالا ہوگا آنکھیں نیلی ہوں گی زبان سینے پر لٹکتی ہوگی اور خون کی مانند لعاب اس کے منہ سے نکلتا ہوگا یہ اس کی پہچان ہوگی کہ دنیا میں یہ شراب پیتا تھا اور وہ بدنصیب جو بدکاری کرتا تھا زنا جیسے گندے کام میں ملوث تھا وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے سے آگ بھڑک رہی ہوگی اور اس کی شرم گاہ سے بدبو اگتی ہوگی اور اسی وجہ سے وہ جو مخصوص بدبو ہستفی اللہ اس کی شرمگاہ سے آئے گی ساری مخلوق پہچانے گی کہ یہ بدنصیب یہ گندا کام کرتا ہے اسی طرح جو سودخور عام طور پر تاجر اس میں ملوث ہوتے ہیں مال بڑا اچھا لگتا ہے اور مال کے بدلے میں جو لگزریز ہیں بڑا مزہ آتا ہے اگر اللہ ناراض ہوگئے سارے مزے نکل جائیں گے پاراتیس سورہ متصفین کی آئٹ نمبر چھ میں ارشاد ہوتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے سب کھڑے ہوں گے سوائے سود خور کے وہ کھڑا ہونا چاہے گا لیکن مجرون اور محبوط الحواس بے ہوش ہو کر گر پڑے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہو جائیں اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے دنیا میں کسی کو آس چھو جاتا ہے تو کیسی الٹی الٹی حرکتیں کرتا ہے تو قیامت کے روز سود خور کا یہ حال ہوگا اور وہ نادان جو ناب تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے بارے میں نیکیوں کی سزائیں اور گناہوں کی سزائیں مکتبد مدینہ متبہ کتاب میں میرے دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک ہے کم تولنے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ زبان باہر نکلی ہوئی آنکھیں نیلی ہوں گی اس کی گردن میں آگ کا ترازو ہوگا پھر اس کو دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر اس سے کہا جائے گا یہاں سے یہاں تک تولو یوں اس کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پچاس ہزار سال تک عذاب دیا جاتا رہے گا استقفراللہ استغفر استغفر استغفر حضرت سعین علامہ قاضی ایاز علی رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں کچھ چہرے قیامت کے دن کم تولنے کی وجہ سے سیاہ ہوں گے کوئی حس عمل پاس میرے نہیں ہنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع تم تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام وہ ندا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے حساب لگاتے ہوں گے نا اتنے ہزار روپے اتنے لاکھ روپے اتنے کروڑ روپے ایسی دے دوں ایسی غریبوں کو دے دوں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ڈھائی پرسینٹ بھی دینے کی توفیق نہیں ہے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو سن میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مالی کے نصاب ہوا اور زکات ادا نہ کی قیامت کے دن اس کا مال ایک اجدہی کی شکل میں آئے گا اجدہ کسے کہتے ہیں بڑے سانپ کو اس کی آنکھوں میں آگ کے انگارے ہوں گے اس کے دانت لوہے کے ہوں گے وہ زکات ادا نہ کرنے والے کے پیچھے دوڑے گا اس سے کہے گا اپنا بخل کرنے والا دائیں ہاتھ مجھے دے تاکہ میں اسے کاٹ کر جدا کر دوں تو تاریخ زکات زکات ادا نہ کرنے والا بھاگے گا اجدہا کہے گا گناہوں کی سزا سے بھاگ کر جانے کا ٹھکانا کہاں چنانچہ وہ اجدہ اسے پکڑ کر اس کا دایاں ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹ کر نگل جائے گا پھر ہاتھ دوبارہ آ جائے گا جیسا کہ پہلے تھا پھر اجزا اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ کھائے گا اور جب بھی وہ اپنے دانتوں سے اسے کاٹے گا تو وہ درد سے ایسی چیخ مارے گا کہ جس سے اہل محشر کام اٹھیں گے وہ اجزا اس کے ہاتھ کو کاٹ کر کھاتا رہے گا اور وہ ہاتھ بھی دوبارہ آتا رہے گا یہاں تک کہ زکاط ادا نہ کرنے والا کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ رب اجدوجل کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اللہ عز و جل اس سے حساب سختی سے لے گا پھر اس کو جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا زکات نہ دینے والا اجدہ سے پوچھے گا تو کون ہے جواب دے گا میں تیرا مال ہوں جس کی زکات ادا کرنے میں تو بخل کیا کرتا تھا تو آج میں تیرا دشمن ہوں میں تجھے ہمیشہ عذاب دیتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ عز اجل تجھے معاف کر دے اور فکارا اپنے حق کے معاملے میں تج سے چشم پوشی کر لیں پھر اسے سر کے بل ادھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا تکفر اللہ تکفر اللہ استقفر اللہ اللہ استقفر اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری نہ فرما اپنی رحمت سے اپنے کرم سے مہربانی سے فضل سے مولا ہماری بخشیش فرما دے ہماری بکشیش فرما دے بے سبب بیسبش دے نپو ہم اللہ تبارا کوات کی فرما برداری کریں گے قیامت کے روز وہ قبروں سے کس حال میں اٹھیں گے سنیے نیک امال کے لیے ہمت کیجیے کوشش کیجیے نفس و شیطان سے جان چھوڑائیے برے دوستوں سے جان چھوڑائیے گناہوں بڑے چینل سے جان چھڑائیے موبائل اور نیٹ کے غلط استعمال سے جان چھوڑائیے رب کی رحمت کا دامن تھام لیجیے چنانچ کنز الرمال جلد آٹھ سفا تین سو تیرہ حدیث نمبر تیئیس ہزار چھ سو انتالیس حضرت سینس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فرمایا قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا کھاؤ کل تم بھوکے تھے پیو کل تم پیاسے تھے آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے بس وہ کھائیں گے کون روزے دار بس وہ کھائیں گے اور آرام کریں گے حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے حضرت سینا اب رضی اللہ تعلن ہو نے فرمایا روزے دار کا ہر بال اس کے لیے تصدیق کرتا ہے روز قیامت عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسر خان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے مشروب اور پھل فروٹ ہوں گے وہ کھائیں گے پیئیں گے و عشرت میں ہوں گے حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے حضرت سیدنا عبد اللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت میں دسر خان بچھائے جائیں گے سب سے پہلے روزے دار ان سے کھائیں گے اللہ میں توفیق دے کے فرد روزے رکھیں اس کے ساتھ ساتھ رجب کے روزے رکھیں شعبان کے روزے رکھیں پیر کا روزہ رکھیں جمعرات کا روزہ رکھیں ایام بیس تیرہ چودہ پندرہ چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کے تین دن کے روزے رکھیں اللہ میں نصیب فرماد صدقہ دینے والے قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گے اور جو اچھے اعمال کریں گے ان کا معاملہ قیامت کے روز اچھا ہوگا اور وہ قبروں سے بہت اچھے حال میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے سو سے زائد ناموں میں سے ایک نام یوم المصیر لوٹنے کا دن بھی ہے چنانچہ پارہ چھبیس سور خوف کی آج نمبر تینتالیس میں ہے ان کنزل ایمان بے شک ہم جلائیں اور ہم مارے اور ہماری طرف پھرنا ہے کہاں آخرت میں کہاں آخرت میں یہ ترجمہ نہیں ہے آخرت میں یہ تصویر خزائن الفان میں لکھا ہے اللہ تبارک کو تعالی زندہ کرتا ہے وہی وہ مارتا ہے اور قیامت کے روز ہمیں اس کی طرف اٹھنا ہے تو قیامت کو یوم المصیر بھی کہتے ہیں کس لیے کہ قیامت میں جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو قبروں سے زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اس لیے اس کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے کا دن کہا جاتا ہے تمام مخلوق نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور پھر اعمال کے مطابق جزا یا سزا کا سلسلہ ہوگا یومہم علن علار یوفتنون اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے تفسیر پھر خزا عین اور انہیں عذاب دیا جائے گا یہ پارہ چھبیس سورہ زاریات کے آج نمبر تیرہ ہیں یعنی کفار مشرقین سوال کرتے ہیں پیارے اکالی سلاد و السلام سے کہ عذاب کے دن سے آپ ڈراتے ہیں وہ کب آئے گی وہ قیامت یعنی کفار کو قیامت کے وقوع ہونے میں شک تھا اور یاد رکھیے قیامت قائم ہو کر رہے گی جو قیامت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا تو کفار اللہ کے محبوب علی سلاط و اسلام سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی جی؟ یا میرا قالی سلاط و اسلام سے مذاق کے طور پر استحضہ کے طور پر سوال کرتے تھے تو میرا کالی سلاط و اسلام سے فرمایا گیا کہ کفار سے فرما دیں جس دن ان کو دوزک کے فتمے میں مبتلا کیا جائے گا یعنی ان کو دوزک میں آزمائش میں ڈالا جائے گا اللہ اکبر پارہ پارا ستس سورتور آئٹ نمبر تیرہ یوم یو الی نار جہنم دا جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکے لے جائیں گے تفصیر خزاں انفان اور جہنم کے خازن کافروں کے ہاتھ گردنوں سے اور پاؤں پیشانیوں سے ملا کر باندھیں گے اور انہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے اور کہا جائے گا ہاتھ ہنارتی کن تم بھی تکذبون یہ وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے کفار دنیا میں دوز کو جہنم کو چٹلاتے تھے تو ان سے کہا جائے گا ان کو جہنم میں دھکا دیا جائے گا استقفرال تفسیر در منصور میں ہے حضرت سینا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کفار کو گردنوں سے پکڑ کر دھکیلا جائے گا یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے قیامت کے سو سے زائد ناموں میں سے ایک نام یوم المنتہا انتہا کا دن یہ بھی ایک قیامت کا نام ہے پارا ستائے نجم کی آج نمبر بیالیس میں اس کا ذکر ہے وہ انتہا ترجمہ کنزوری مان اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے تفسیر خضائن العرفان آخرت میں اسی کی طرف رجوع ہے وہی اعمال کی جزا دے گا تو آخرت میں سب کو رب از و جل کی طرف جانا ہے کسی کو خوشی خوشی کسی کو مجبورا تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی کوئی چھپ نہیں سکے گا کوئی بھاگ نہیں سکے گا کوئی روپوش نہیں ہو سکے گا تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے انتہا کا دن پرتی سور نازعات کی آج نمبر چوالیس میں شاد ہوتا ہے الا ربی کا منتہا تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے روایت میں ہے حضرت سینا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے لوگوں کو خطبہ دیا فرمایا اے بنی میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والا ہوں تم جانتے ہو بالآخر اللہ ازل کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت ملے گی یا جہنم میں جانا ہوگا قیامت کے سو سے زائد ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الانکار تلخی کا دن پارا ستائی سور قمر کی آج نمبر چھ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنظلم مان تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا تو تم ان سے منہ پھیر لو تفسیر خزاں انفان کیونکہ وہ نصیحت اور انضار سے پند پذیر ہونے والے نہیں جس دن بلانے والا اس کے تحت خزاں انفان میں لکھا ہے حضرت اسرافیل علی سلام سخرائے بیت المقدس پر کھڑے ہو کر ترجمۂ کنزل ایمان ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا تفسیر جس کی مثل سختی کبھی نہ دیکھی ہوگی اور وہ ہال قیامت و حساب ہے تو قیامت کو تلخی کا دن بھی کہا جاتا ہے قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد ان کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا تو یہ بات انتہائی تلخ ہوگی انتہائی ناگوار ہوگی اس لیے قیامت کے دن کو یوم الانکار یعنی تلخی کا دن بھی کہا جاتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد